بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ألم نشرح لك صدرك اے نبی کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا ووضعنا عنك وزرك اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا اللہ